آج جولائی انیس سو چوراسی کی تیرہ تاریخ ہے اور درد قرآن کریم کا احاطہ پھر سورہ ابس سے ہو رہا ہے اچھی خوبصورت ناپا درپڑے بھی اس کی تنجیب میں نے پیش کی تھی اور آج کے درخت کا آغاز بھی خوشی کی تکمیل کے ہو رہا ہے میں یہ نقطہ سامنے گیا تھا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے آیتیں آتی رہے گی اور بھی آگے آئے گی ان کی اس بارے تو پہلے بھی گزر چکے یہ اصول اگر آپ نے ذہن نشین کر لیے تو آپ خود قرآن سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے میں نے ارد کیا تھا کہ قرآن کے راستے میں جہاں اور روڑے اٹکائے گئے رکاوٹیں پیدا کی گئی سے ہوئی ان میں ایک چیز شان کی تھی پرانے کریم نے جن واقعات کا کوئی تقریر ذکر نہیں کیا ہے متعین طور سے نہیں کہا ہے کسی کا نام نہیں لیا ہے بعد میں ان واقعات کو متعین طور پر بتایا گیا نام لیا گیا کہا گیا کہ یہ آئے سنا واقعہ کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی یہ سنا شخص کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی یہ سب کچھ جو کیا گیا روایات کے ذریعے کیا گیا جب ہم رول کی روایات کو دیکھتے ہیں تو بیشتر ان میں سے وزیر افسانے نظر آتے ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ روایات وضع کرنے کا عام قدم چل گیا تھا یہود اور نسارا بھی یہ کچھ کرتے تھے اور خود ملازین یہ کچھ کرتے تھے انہی میں یہ حصہ جو ہے جان نزور کے متعلق واقعات اور افراد کا بڑی کثرت سے یہ چیز آئی ہے اور ان کی روح سے جو قرآن کا پھر مطلب سمجھایا گیا پھر اس کی روح سے تفسیل کی گئی انہی قصوں کی روح سے ترجمے کیے گئے تو کہیں ٹکتا ہی نہیں بنتا یہ یاد رکھیے قرآن سمجھنے کے لیے جو آئے بھی آپ کے سامنے آئے جو مقام بھی آپ کے سامنے آئے سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ مروجہ ترجمان یا تفسیر کیا ہے اس مرضہ کے اوپر پہلے غور کیجئے ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو مربزہ چلا آ رہا ہے اس پہ آپ غور و فکر کر نہیں سکتے اسے آپ کو اسی طرح سے صحیح ماننا پڑے گا یہ صحیح نہیں ہے قرآن نے فرق کر دیا ہے تدبر کو غور کو فکر کو عقل کو شعور کو تو وہ کسی خاص نمانے یا اشخاص کے لیے نہیں ہے قرآن ہمارے آپ کے رہنمائی کے لیے بھی ہے ابدی طور سے ہے سیاح وقت کے لیے ہے. سلام کے لیے ہے تو ہر ایک میں فرق ہے کہ وہ تدبر کرے اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ جو کچھ آ رہا ہے اس پہ غور و فکر کیجیے تدبر کیجیے اگر وہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے ایکسپٹ کر دیجئے اس کو قبول کر دیجئے اس لیے نہیں کہ کسی نے پہلے ایسے کہا ہے اس لیے کہ قرآن نے اور آپ کے نور و فکر نے بھی یہی کہا ہے اور اگر اس میں وہ چیز قرآن کے خلاف نظر آئے تو مسترد کر دیجئے تھا اس کی نسبت کسی بڑے سے بڑے کی طرف بھی کیوں نہ کی گئی حدیز کے سلسلے میں تو مطلب یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عزمت کے خلاف ہے صحابہ طرح کے خلاف ہے یہاں یہ چیزیں آئے اس کو مسترد کر دیجیے اب اس کی مثال آپ کیجیے یہی سورہ آبادہ جو رہا ہے آپ کسی سجمے میں دیکھیے کسی تصویر میں دیکھیے ہزار برس سے جب سے یہ محمد آپ کے پاس آ رہی ہے اس زمانے سے آج تک یہی کچھ اس میں ملے گا جو علیہ وسلم نے ماسے کے اوپر منہ بسورا بہت سارا بروسا آپ اس بات سے ہم جہاں خود آم ایک گندہ آ گیا میں بڑوسے کام کر رہا ہوں بہت گرام تو ذرا آپ کے منہ کو سولہ آبر تھا اس بات سے ایک گندا نہیں گیا کہا یہ قریش کے کچھ بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے آپ ان کو بعض و نفیحت کر رہے تھے थे کر رہے تھے اور وہ ماحول بڑا ہوتا آ رہا تھا ایک صحافی کا نام ہے محسوس کیوں کہ وہ آ گئے اور وہ آ کے بیٹھے اور رسول کو ایک بڑا گرا گزرا ایسا کہ وہ اب سر واطع کے الفاظ ہے خدا کو یہ کہنا پڑتا ہے کسور لیا تم نے خدا اور سور سے یہ اندر کیوں آ گیا درمیان اب یہی وہ جو مرا ہے مطابق پہلے کیے جا رہا ہوں میں مان لوں جب سکر اور جبکروں پر رسول سے خدا کہہ رہا ہے کہ تجھے کیا پتا ہے کہ یہ جو آیا ہے یہ کتنا فائدہ اٹھا جائے اس سے یہ اپنا سمجھ جائے اس کی رات میں ہو جائے ویسے ہی ہے یہ سمجھ سوچ کے بھی اس کے اوپر اگر عمل کرے تو اس کو بہت فائدہ ہو جائے تمہیں کیا پتا ہے اس چیز کا اور سننے اس کے آنے کے اوپر خود سوچ لیجیے اور ماتے تو شگن پڑ گئے اللہ سے پھر سہولت سوتے ہی گرمتنازم کی روح سے اور تفصیل کی روح سے میں یہ ارد کر رہا ہوں امنا مجھے یہ جو مستغمی ہے پرواہ نہیں کرتے لیکن والے ہیں تو ان کے پیچھے پڑے صاحب یہ کسی طرح کے مسلمان ہو گئے اور یہ غریب جو آیا ہے اس طرح سے اس کی پرواہ یہ نہیں کہ پرواہ نہیں کی آپ نے شکن پڑ گئے ہیں تمہارے ماتے کے اوپر سوچ رہے ہیں آپ کس کے متعلق سارا جا رہا ہے نہیں تمہارے کریم میں یہ نہیں ہے یہ کس کے متعلق یہ ان روایات کی روح سے یہ ہوا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کا بمار ہے تو اللہ سب کا تیرے دل میں تھوڑا یہ لگا ہوا ہے کہ مسلمان تو تو کر دے ان کے پیچھے یہ کر رہا ہے وہ امبا بن جا کا جترا وہ ہوا, ہوا گکشا ان ہو لوگ مستقل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ضرورت ہی نہیں سمجھتے نہ اس پیغام کی کی اور مارو دورت والے ہیں مسلم ہیں میری کیفیت یہ ہے کہ ان کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ یہ کسی طرح سے مسلمان ہو جائے اور وہ جو آیا ہے آیا ہے یش دل میں خدا کا خوف لیے ہوئے فرم کو چھپائے ہوئے نہایت ناشت کے ساتھ تمہارے پاس وہ آیا ہے ان کا ان ہوتا ہے اور دوسری طرف سے بے روکی بڑھتا رہا ہے بے روکی نہیں ہے بلکہ قابیت لیا کہ تمہارے ماتھے پہ شدر مار دیا کیوں ہے یہ ہے عزیزہ من مرغا تفاتیر اور ان کی روش سے خراج آپ کے یہ قرآن نے یہ نام بھی لیا بتا میں کہ شاید اس کا فون ہے ماتھے پہ چیڑی پڑی جتنا سوٹا اگلی بات سے ساری اس کے مقدم ہے کچھ رسول کے مقدم میں نے عرض کہ جو مرمت چلا آ رہا ہے اس کو کھڑے ہو کے غور کرو یہ کسی گہری رسوم کی ذماعت کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے سوچنے سے کہ نبی نبیت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند اور اس کی وجہ ظاہر ہے میں نے جیسا پہلے بھی عرض کیا تھا یہ سلسلہ رشد و حقائق سے شروع ہوا ہے حضرت علیہ السلام کے رسول اللہ کا سارے قرآن میں دیکھ جائیے ہر پیغام کی ہر ندی کی تمکین کی مخالفت یہ جتنے بھی متردین تھے مال و دولت والے تھے سردار تھے بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے مخالفت کی اور یہ جنہیں عام طور پر چھوٹے لوگ کہا جاتا ہے پس کر کے کہا جاتا ہے غریب کہا جاتا ہے انہوں نے سب سے پہلے نبی کہ اگلی چیز پورے اران میں یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے مال دولت والے یہ سردنے اور سردار یہ تھے ان کا پہلا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ یہ جو فسٹ درجے کے کمیون لوگ جسے ہم کہتے ہیں یہ جو تمہارے پاس آ جاتے ہیں بیٹھتے ہیں کہ ان کو یہاں سے نکالیے یہ, یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمارے برابر بیٹھنے کیجیے وہ کسی سارے یہ اور ہر جگہ قرآن میں یہ ہے کہ امبیا سے کہا یا امبیا نے خود ان سے یہ کہا کہ میرے ہاں اس تلطین میں تو مساوات انسانیت ہے یہاں معلوم دولت سے کوئی غرض نہیں نہ مجھے اس سے لگتا ہے کہ یہ کیا کام کاج کرتے ہیں مجھے تو اس سے غرض ہے کہ فلوس سے دل سے سلیم سے کون آتا ہے اس کی طرف کون اس پر غور و فکر کرتا ہے کون اس کو قبول کرتا ہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو میرے نزدیک تو سب جگہ ہیں اور وہ جو جماعت متشقل کرتے تھے اس میں بیشتر یہ چھوٹے درجے کے لوگ جنہیں کہا جاتا ہے وہی ہوتے تھے سارے قرآن میں یہ در رہا اب یہ جو سلسلہ ہدایت ہے اس کا مطلب یہ ہمبی کرام ہمبی کرام علیہ السلام ان کی روز یہ ہے قرآن اس کی تعید کر رہا ہے بتا رہا ہے واقعات ایک ایک نبی کے ذکر کر رہا ہے تو کیا نبی اللہ علیہ عید ہوگی بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے یہ پھر رہے تھے جو مستقبل جو قرآن کہتا ہے جو مستقبل سے اور اگر ایک خدوس طلب کہتا ہے کہ جہاں کا یا خدوش آ رہا ہے تو آپ اس کو رہے ہیں پیوری جا رہے ہیں ماتھے پڑھ کے لیا کہ یہ کیوں آ گیا اور ان کے پیچھے پہلی چیز یہ کہ یہ سوچیے تو صحیح کہ سارا سلسلہ جو قرآن میں رشتہ عجائب و تعلیم کا بتایا یہ اس کے خلاف جا رہی نبھی تمض اللہ تعالیٰ اس کا نصاب ان کے مطلب یہ تھی کہ آپ نے یہ کیا ہوگا سر کر رہا ہوں تدبر پہ تصبر کی روح سے یہ سمجھ جائے گی کہ یہ قرآن کے خلاف ہے حضور کی قیمت کے خراب ہے نبیت وہ لوگ عظیم خود حضور کے مقدم کیسے بھی کبا ہے انبیاء تو ویسے ہی خود عظیم سے ہوتے تھے قرآن حضور کے مقندر کو خاص طور سے کھڑا ان کے عظیم کا حامل تو اس کی کیفیت یہ ہو کہ ایک کس طرح سے طلب سے نطب آنے والا اس کے آنے پر اس طرح پہ یہ بجے بھی ہو جائیں گے آپ منہ بسوڑ ہوں گے تنائب برت جائیں گے معذن تو گویا پہلی ہی قدم میں قدم افضل میں جب ہم نے تدبر کیا اور قرآن کی روشنی میں ہم نے اس سے غور کیا تو نظر آیا کہ نبی نبیتم سنگا ہو رہا ہے مہازن کبھی ایسا نہیں کر پاتے hmm. پہلی چیز یہ آ ہمارے سامنے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پھر یہ واقعہ ہے کیا حضور نہیں ہے تو پھر کون ہے ہے اس کا کیا شاید قرآن نے تو یہاں سے بات شروع کی ہے ابا صاحب فائل نہیں بتایا ابا سا کس نے یہ کیا ہے نہیں بتایا ہے پہلی تو ش کی ہوئی کہ حضور نہیں ہے جامتزا. یہ بھی کام ہے ہے وہی دوسرا طریقہ جو ہے قرآن سمجھنے کا تطریس آیات دوسرے مقامات میں دیکھیے کیا آیا ہے قرآن کی. کیا اس سے اس پہ کوئی روشنی پڑتی ہے یقینا قرآن کا دعوی تھا کہ تتری سے آیا میں سے میں ہر اپنا, اپنا ہر مقام سمجھا رہتا ہوں آئیے دیکھے تصریفے آیا سیلا میں, پھر وہ جو میں کرتا ہوں. قرآن کے نسخے آپ کے ہاتھ میں آپ کے سامنے آیات ہوتی تو بات آتی, آتی پھر یہ طریقہ بھی سمجھ میں آپ کے آتا کہ تصریفے آیات سے ہوتا کیا کیسے بات آتی ہے بہار یہ جو آپ کا کام سب میرا فریضہ تو پیش کر بنتا ہے اور میں خاص طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید ان باتوں کے دوران تو کم از کم نوٹ تو کہیں کرتے چلے جائیے آوازیں تو کہیں دکھتے چلے جائیے بعد میں آپ سے کام آئے گی قرآن کیا بتاتے ہیں ابھی ابھی سورا کیا. کیا. سور دور کی بات نہیں ہے, خیالت ہوئے. ہے کہ سورا مختر ہمارے سامنے آ گئے تھے اس میں پانچ سو قرآن نے یہ بتایا تھا پہلے تو قرآن نے متعدد مقامات میں بھی بتایا ہے کہ یہ فریش کے بڑے بڑے سردار بڑے بڑے نمائندہ آتے تھے آپ کے پاس بات و تنجیف بھی ہوتی تھی قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ مفاہمت کے لیے بھی تیار ہوتے تھے بلکہ حضور کو آمادہ کرتے تھے مفاہمت کے لیے قرآن میں یہ چیزیں مجبور ہے کمپرومائز کے لیے تیار ہوا حضور کو آمادہ کرتے تھے اور قرآن میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹوک جواب دے رہے تھے کہ حق کسی کے ساتھ ان کو کمپرومائز نہیں کر سکتا باطل مفاہمت تک تک ہے حق مفاہمت نہیں کر سکتا میں اس قسم کی کوئی شک ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے عاطف تھے اور سورہ مدثر جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں تو خاص طور پہ ہے من اد تو جال تومینا یہ جو سردار آیا ہے آج نمائندہ آیا ہے تو کا انہوں نے بالکل نمائندہ بھیجایا کیا بڑا مال لاؤ پس کے پاس بہت بڑا جٹھا اور قبیلہ اس کے پاس فریش کا نمائندہ نسلی اور نسلی ثقافت بھی انتہا پر پہنچی ہے یہ لوگ فوراً نے یہی باتیں اس کی بنائی کہ یہ سارا پش اس کے ذہن میں میں یہ عرض کر دوں کی یہ جو نبیت السلطنت مولیات رحیش کی قسمت رکھتیش کو ایسے مذہب پرس لوگ نہیں تھے بڑے بڑے جسے کھلے دلے, دلے جانے میں اس قسم کے لوگ تھے مذہب کے معاملے میں بھی اس قسم کے لوگ سے. یہ مسئلہ کیا تھا کہ جو تیرہ سال نقصے کی زندگی میں مدینے کی زندگی میں چھ سات سال مسلسل لڑائیاں مسلسل جنگ یہ فیصلوں کا شتی آتی آپ مسلمان سے بنا پیار پھر ان کے یہاں کر دیے تھے سنؤں چکا ان کا ایک دردار تھا جس کے بعد وہ کسی نے کمی کر لیا تو وہ ان باتوں کے پوچھنے کے لیے گھسوں کے پاس آیا کرتے ہیں. اور طریقہ یہ تھا وہ پیڑ چلا وہ ایک کے اوپر نہ لکھا ہوتا تھا ایک پہ ہاں لکھا ہوتا تھا تو اگر دو تیر ہاں والے آ جائے تو پھر ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے جو تم چاہتے ہو کر نہ لگے ہو جائے تو روک لیا جاتا تھا اور وہاں آیا اور وہاں اس سے پوچھ کے سیر کرائے نہ نکلی دوسرے پہ بھی نہ نکلی تیسرے بھی نہ نکلی تو سڑکوں کا لے کے تمام کرتے تھے اس طرح سے روڈو کا نہیں چھوڑتے تھے بات وہی ہے کہ سب سے بڑی چیز جو نقلی تک فرانس کے اندر پہلے تو پورے اربوں کے اندر ارب کو وہ کہتے ہی ہیں کلی ہی تھی تو یہی آگے یہ جو رنگ کا مسئلہ تھا ذرا سا بھی کسی کا وہ جو آج کا بھی بڑا زور تھا جسے کہتے جراسی سے آگ انگر تھوڑی دونوں دن رکٹ اپنے ہاں اربوں کے ہاں ہاتھ سے دوسرے قبیلے جو تھے ان سبائ کو بھی اپنے سے پس جانتے اپنے برادر نہیں جانتے تھے ان کی نسلی تفاقوں کی یہ تربیت تھی کہ بغیر کے میدان میں جب وہ آئے لڑنے کے لیے ایک لڑائی انسی ہوتی تھی جس میں ایک ایک آدمی آتا تھا دونوں طرف سے اور وہ دونوں لگتے تھے ادھر سے قریش کی طرف سے ایک آیا ادھر سے ایک انسار میں سے ایک کے انشار. یہ قریش نہیں تھے تھے اور ویسے بھی یہ عام طور سے کھیتی باڑی کرتے تھے قریش ان کو بڑی رات عادت کی نگاہ کرتے وہ آیا تو پہلے آ کے کے اپنا نام اور اپنا تعارف کراتے تھے جنہوں نے جو اپنا ساروں پر آیا تو اس نے کہا کہ کسی قرائٹ کو بھیجو ہم اسے ساتھ اپنے لیے باعث حتم ہوگئے وہ جنگ کرنا لڑائی کرنا بھی اپنے لیے باعث اور ادھر کیا بیت یہ آواز بھی اور نور میں اور جس نے نپت کے اس پہ لپیت کہا گلے سے لگا لیا اگز کا بلان روم کا مزدور تھے لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کی جنازے کی نماز کون پڑھائے ہے انہوں نے کہا وہ مزدور میرے جنازے کی نماز مزدور پڑھائے فارس کا سلمان نماز یہ دیش میں تو یہ غلامی تھے نواز ہوئے ہوئے تھے اور پھر مختلف ملکوں کے پاس اب اس کے اتنے لوگ تھے نا سارے یہ سارے کے سارے ہابا کی جماعت کے اندر جس میں پوری تفاوت نہیں معمد اور رسود الزاء ورژ معاہور کے اندر یہ تمام شامل ہیں یکساں شامل ہیں حکومت ہے مساوات ہیں یہ, یہ جمع ادھر وہ صورت کے غیر فراش سے جم کرنا بھی باعث حقت سمجھ لے جاتے ہیں یہ چیزیں اہم ہے بڑی ضروری سمجھنے کی نا پھر یہ آیا سمجھ میں آئے گی ہوا کیا ان کا نمائندہ آ رہا ہے دائرہ کے تن, تن معاملات کی اوپر ڈسکشن ہو رہی ہوگی کنڈیشنز اور شرائط کیا پیش کی جا رہی ہوں گی قرآن نے اتنا ہی کہا کہ یہ جتھا بھی بڑا تھا اس کا مالک غلط بھی بڑی تھی اس گرمنڈ میں اور اس تکبر میں اور اس غرور میں آ کے بیٹھا ہوا تھا جنا وہ لیکن عوامی نے خدا کی دل میں بڑی خوش ہوئے تھے اس سے جو میں نے آپ کو معلوم مدوم بھر میں آئی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ قرآن نے کہتا کہ کی کہا. کیا تھا محاورہ کی نقشہ نے جو کچھ اس سے کہا اس پہ اس نے کچھ سوچا پھر اندازہ لگایا کہ اس سے ہماری حالت کیا ہو خود ہو برباد ہو ستیہ قدر غلط اندازہ لگائے کیا بات ہے قرآن سمن کو دے کیسا کرتا ہے کتنا غلط اندازہ لگائے وہی جو قرآن میں دوسرے مقامات میں سر ہے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ ہم نے ہم مٹی ہیں نیز سو میٹی ہے جنہیں نکال دیے کی اندازہ لگائے سو نظر پہلے ہے تنقیدی نگاہ ڈالی اور ابا تھا اس نے تیوری ڈالی ابس اس نے یہی بتایا کس نے اگلی سوموار لگ پھر اس نے آ گیا سنو آ گیا قرآن کا وہ لفظ میں ہے پھر اس میں تیوری تعلیمات کو بہتر یہ ہو سکتے بہت اشیا بہت رکھیے نظر ہوا سور سونا اکبر ہوا اکبر اور تکبر کے اندر منہ تیر کے چند یہ چند ہی سور سے پہلے جو سارا کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہے اب یہ بات کے یہ لوگ کیسے کیا تھے آپ نے غور فرمایا کہ جو مروزہ ہو رہا ہے اس کے کھڑے ہو کے سوچ اگری چیز تھی کہ اگر وہ چیز قرآن کے خلاف آئے تو پھر آپ کا فریضہ ہو جائے گا کہ آپ قرآن سے پوچھئے کہ اور اس کا طریقہ ہے تفصیل سے آیا آپ نے دیکھا تو ایک ہی نشاندانی آپ کے سامنے پیش کی ہے لکھ کر کس طرح آپ سامنے آ گئی اب اگلی بات یہ آ کیسے کیا میں نے جو کچھ کہا ہے اس سے پہلے کہ بہت کیجیے حالت کی ہے وہ یہ کیا ہے؟ کہ اپنی طرف سے یہ کہوں رام نے سب کچھ کہہ رہا ہے وہ تو اتنا ہی ہے کہ میں نے باقاعد اللہ تعالیٰ کے وزن سے اس کی توفیق سے ایک عمر اسی نے گزاری ہے قرآن کے بتائے ہوئے طریقے سے مطابق قرآن پسند ہے وہ کہتے کیا یہ حوالہ آپ نے لکھ لیا ہے یہ آئے صبح چوہتر بس گیارہ سے تیئیس تک آئے اوور فور اوورٹی تھری کیا نے یہ ہے جی چھ زیادہ تھری ففٹی تھری تر سکس اوور فائیو تھری تریپل وہ کہتے یہ تھے ہاؤ لائے منڈنگ جو ان کی نگاہوں میں جو پک درجے کے مینے بہت یہ کہہ رہے تھے اچھا یہ ہے وہ لوگ جن کو بڑا قدم کیا ہے میں بات دیکھو تو صحیح نظر آ گیا نا پھر کہتے تھے کیونکہ سولی بات کے پاس نہیں ہو رہی اس پہ چار نہیں ہوگئے بات اس پہ ہو رہی ہے تو یہ ہے وہ لوگ مطالبہ کیا تھا پرانے کریم نے اللہ علیہ وسلم کو جو کہا ہے اس سے نظر آتا ہے ان کا مطالبہ کیا تھا اور یونس اور یہ ہے کہ ان کے ساتھ مفاہمت نہ کرنا اس معاملے میں کیا بات تھی یہی یہ سورا نام شیر بٹاش پہلے میں نے کہا ہے یہ باہن یہ جو خلوص کے دل سے اس دعوت سے رسول ہمارے پاس آ گئے ہیں ان لوگوں کے کہنے سے جن کو ستار نہ دینا نظر آیا کہ وہ کیا مطالبہ کرتے کیا شرطی فارمت <تص> کس بات کے مقدار سے کہہ دی بالکل نہیں یہ بات نہیں کتنی بڑی منفرد کیوں نہ نظر آتی ہو یہ چیز کے ساتھ کس میں کس کی شوقت ہے دین کا سروگ ہے اس قسم کے کی کیٹری ریزن دے کے فرید نہ دے اپنے آپ کو کو اسلام اور دین کی یہ ہے کہ ہیں اگر مساوات انسانی کی قیمت دے کر آپ نے دین کا فروغ چاہا تو دین تو پہلے ہی ختم ہو گیا جب انسانی مساوات ختم ہو گئی تو دین تو ختم ہو گیا اس کے بعد یہ سمجھنا کہ دین کا بھلا ہوگا فروغ ہوگا اسلام ترقی کرے گا اس اسلام کو ختم ہوتا پہلے آتا ہے قرآن بالکل نہیں آتا ہے ان میں تو کوئی بالکل نہ آتا اسلام نے ووٹس نہیں دینے ہیں کہ گنتی ان کو چاہیے کہ کتنے آدمی کا وہ تو دیکھتا یہ ہے کوالٹی دیکھتا ہے دوسرے قد کتنا ہے یہ لوگ کس قدر دل کی جانچ سے گھٹ کر طرف بمارم نے یہ کیا کام کاج کرتے ہیں بےچارے فجرے سبزیوں بیچی ہیں یہ موتی ہے ان میں سے کوئی کلار ہے تو لوہار ہے یہاں رول کو یہ کہا یہ کیا کام کرتے ہیں یہ دو کھلتے یہ کہتے بتاؤ تو صحیح کہ زمانہ چودہ سو سال کا اب تو بکھر گئی وہ چیز ہماری تقسیم سے پیٹ سے ہمارے جو گاؤں تھے اس گاؤں کے اندر جو زمیندار جہاز لگایا ہوتے تھے وہ گاؤں کے کمہار اور لوہار کو اپنی نتاشائی سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے آج کے زمانے میں یہ تعدم جو قرآن نے کہا ہے کہ یہ تم سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ تمام وہ گاؤں سے تمہار اور لوہار کو اپنی مچاساہ نہیں کہتے آج کے زمانے میں یہ تعدوم جو قرآن نے کہا ہے کہ یہ تم سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ تم سی کسی کے گھر ہے بتا لوہار کا کام کرتا ہے تو گجرے کا کام کرتا ہے اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ کام کیا کرتے ہیں سوال تو یہ ہے کہ دین میں ان کا مقام کیا ان تین تھا میں نہ ہو جانا خون کا مین اگر ان کو گفتار دیا اس کی متاثر گفتار دیا تو خون ظالم و سننے سے ہو جاؤ گے سننا تو قدم قدم سے سوچتے چلے جائیے وہ تو مسون لیا جاتا ہے آپ حبت حبت اللہ کے رسول نے یہ کیا تھا دیکھ رہے یا قرآن کس طرح اس کی تردید پتا چلا جاتا ہے خدا کے اتنے واضح اکاؤنٹ کے بعد بھی آپ سوچتے ہیں کہ رسول نے یہ کہا کیا ہوگا جی روزگار میں نہیں اس کو بڑی گرام آپ رہا یہ ایک اور بڑے اہم مقام ہے حضیزہ رحمان کے کہ ان کو کہیں درخت نہ دینا ادھر مثبت ہے یہ ہے اٹھارہ وہاں اٹھائیس ون ایک مطلب ربا ہوں بل غلطی بلا تو پہن آپ پندرہ سنگا مل فکر ہوا نا امرو فروٹ پہ رہو انہیں کے ساتھ جو ان کی نگاہوں میں ان کی نگاہوں میں ایک کی متا ہے بڑی دین کی مقاح ہے استقامت سے رہو ان لوگوں کے ساتھ یہ خصوصیت ان کی کہ جو اپنے ربطوں پکارتے ہیں صبح و شام گلتے شرین کے ساتھ دل کے خلوص کے ساتھ یہ ہے تمہاری بیمار ان کے ساتھ مستقل علاج استقامت سے رہو ان کے ذہن میں کوئی اور مقصد مفاد مسلم ہے نہیں شوائش کے دین کا فروغ ہو خدا کا نظام کھانا جن کو ساتھ ہر ہوا یہ جو اتنی بڑے بڑی بڑی مار اور دولت اور نما اور نامانش اور گدائش یہ لے کے آ جاتے ہیں تمہارے ساتھ کے یہ وجہ کشش بن گیا تمہارے لیے کنہیں سنتا یہ وجہ کشش نہیں ہو سکتی کہ بتاؤ تم کس قسم پر لے کے ہمارے یہاں آئے اس بازار میں تو قیمت اچھی ہے تمہاری اس و دولت کی قیمت نہیں ہے قرآن کیسا کرا جا رہا ہے؟ اور ان کے متعلق خاص طور سے ان کے لیے کہا یہ اور پندرہ بٹا اٹھاسی ون فائیو اوور ڈبل نئے کامین ٹھیک ہے بہت بال و دولت ہے بہت کچھ یہ پیشکش بھی کرتے ہیں گے یہ سارا کچھ یہ نہیں کہتے ہوں گے کہ اس سے تمہارے اس تاریخ کو بڑا پرو اثر ہوگا تمہارے پاس تو چار پیسے بھی نہیں ہیں جہاز میں جانے کے لیے سواریاں بھی نہیں ہے ہم سب کو کہتے ہماری ایک چپنا کتن نمبر کہا یہی جو اس قسم کی یہ جن کو کہتے ہیں نا کہ یہ ہیں یہ نہیں ہے کیا بات ان کو سنبھالو اس طرح ان کی حفاظت کرو جیسے گرو ہی اپنے چوزوں کی حسابت کر یہ چیزیں قرآن کے میں میں نے چند دیر سوالے دیے جس سے آپ نے دیکھ لیا کہ آیات آیا بات کر کے ہو جاتی بات یہ ہمارے سامنے آئی اللہ تو ضروری آگے کہ یہ قریش کے یا تو کچھ بڑے بڑے سردار تھے یا ایک ہی سردار تھا جو خود قرآن نے بتایا ہے نا کہ وہ آیا کرتے تھے رسولہ کے ساتھ کیا کرتے تھے بات کیا کرتے تھے آپ بھی کوشش کرتے تھے کہ وہ لوگ کسی طرح سے سمجھ جائے تو رات سے آ جائے فیصلے اور یہ چیز بھی قرآن نے بتائی کہ بات یہ ہوتی تھی کہ ان کی نگاہوں میں یہ لوگ سب درجے جو تھے امین لوگ جن کو وہ کہتے تھے اپنے پہلی چیز یہ ہوتی تھی وہ انہیں بہت نفرت کی نگاہ اب یہ چیزیں ہمارے سامنے تصویر آیا سے آ اب آئیے قرآن کی طرف اس آباد کو دیکھتے کہ وہ قریش کا ایک نمائندہ مال و دولت میں وہ آیا ہوا ہے. بیٹھا ہوا اور اتنے میں انجا ما یہ تو بار تو نہیں ہے کسی بڑے سردار کا دربار نہیں غریب آدمی کی کسی چھوٹے آدمی کی وہاں کامیابی نہیں ہو سکتی تو خدا ہوا سر بار تھا ٹھیک ہے عربی زبان میں آما نوینا کو بھی کہتے ہیں اندھے کو بھی کہتے ہیں اور جو مال و دولت سے محروم ہو اسے بھی کرتے جامعہ لفظ ہے اندر بھی اور غریب بھی پہلے چیز تو یہ معلوم نہیں کیسے عام طور پر یہاں ہمارے اندر کو بڑی حکار کی مدد سے دیکھا جاتا علیب بات ہے حالانکہ وہ تو زندر جی کے قابل ہوتا ہے پہلے تو اندھا ہونا ہی غریب ہونا اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کون تھا بات تو تھی ان کے لیے اس بات کی جس چیز نے ان کے ماتھے پہ تیوری ڈالی وہ یہ تھا کہ وہ ان میں سے کوئی سردار نہیں تھا جو آیا بلکہ ایک قریب آیا اتہاس سے وہ یہ جی بڑی لفظ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ ملا پر اس کے نمائندہ نے تیوری ڈالی منہ مسورا اور نہایت لفظوں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بہت کافی قرآن کے دیگر مقامات کے مطابق ہوگا یہ باستر. نام کیا تھا قراس کیا نمائند تعارف کیا تھا اس کا غرض ہی نہیں اس کے بغیر قرآن کی بات جو قرآن کہہ رہا ہے وہ صاف ہو گئی یہ تاریخی کتاب نہیں ہے اور قرآن نے جب نام نہیں دیا ہے تو ہمیں اس تجسس کی کیا ضرورت ہے اور پھر ذریعہ کیا ہے تجسس کا ذریعہ تو ہے آپ کی یہ روایات ادھر آپ جائیں تو یہ سارا کچھ کا ابسک افغان کو بتایا جا رہا ہے اور پھر میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن ابرت و میسف کی تنقید و تعلیم کی کتاب ہے قیامت تک کے لیے تاریخی کتاب نہیں ہے کہ جو واقعات ہیں اس میں سن اور دیش اور تاریخیں اور نام اور مقام سارے اس طرح سے لکھے ہوئے ہیں یہ لیکن تاریخی کتاب نہیں ہے اس میں تو ایک اصول جو ہے زندگی کا دین کی احساس جو ہے وہ پیش کرنی ہے اور وہ یہ چیز تھی کہ یہ بڑے بڑے مالدار لوگ سردار لوگ نفرت کے نفرت کے پروردہ لوگ وہ برداشت ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ چھوٹے درجے کے لوگ جو ہے وہ اس جماعت کے اندر آ جائے آپ کے سامنے قرآن کے نسخے ہوتے تو دیکھتے ہی آئے کہ کیسی آ رہی کا آپ یہاں کے لیے وہ کہتے ہیں کہ رسول سے قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ نفیت حاصل کر لے اور رسول سے نہیں طرف سے نہیں آ رہی رسولنا کے کہا جا رہا ہے کہ اس سے کہو جس نے منہ بسورہ جاری ہے کی اسے کہو کہ تمہیں کیا پتا ہے یہ اندر تم سے بھی زیادہ ہو قرآن کی تعریف خدا کے احکام کی, کی تعریف کرنے والا اور اپنی اطلاع کرنے والا کہ بادشاہ رسول کی ربارک کی زبان سے اس سے, سے کہو جس پہ بڑا گرانڈ گزرا ہے اس شخص اس سے کہو کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ یہی شخص جو ہے یہ جو اس تعلیم سے اس کے کی افراد کتنے سمر جائیں اس کی زندگی کتنی سمر جائے یہ پہلا لفظ ہے یز کا قرآن کے تو ایک لفظ میں بات عجیب آ جاتی ہے یقر دوسرا لفظ اور قرآن کی تعلیم سے دو بات دیتا. ایک چیز تو یہ ہے کہ ذہنی کو جا جائے تو حقائق اور معارف اس کے وہ بھی بڑی منفرد چیز ہوتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے اوپر عمل کیا جائے تو انسان کی زندگی اس کی تیرت خوبرتی ہے یہ اس سے بھی بڑی چیز جو چیزیں قرآن آؤ کیا کھیلایا تھا کیا بات تمہیں کیا پتہ ہے کہ اگر یہ جو سمجھ دے تو پھر بھی بہت فائدہ مند ہوگا اس کے لیے یہ سمجھنے کے لیے آیا ہے اور اس کے بعد اگر اس کی اوپر عمل کرے گا تو زندگی سمجھے گی لبیت کی دکان سے اس قریط کے نمائندے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو اس کے آنے سے تمہیں اتنا لادوار گزرا تمہیں کیا پتا ہے تو یہ جو اس طرح سے دل کی کشش سے آیا ہے دینی طور پر کتنی اس کا فائدہ اٹھا سکے قلبی طور پر اس کا سمجھ جائے مجھے کیا پتا اس چیز کا کام ہم سب اور یہ وہی اسی سے کہا جا رہا ہے کہ طبیعت یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں سوچا یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں بڑے بڑے مالدار ہیں یہ جو مستقبل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو خدا کے قوانین سے سے ان کی پرواہ ہی نہیں کرتے وہ تو کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تم یہ مجھ سے چاہتے ہو کہ میں ان کے پیچھے پیچھے چھیلوں ان کی پرواہ کروں ان سے بے عطنا بتاؤں یہ رسول اللہ سب مجھ سے تہے ہیں جتنی طرح صاف ہو چلی جا رہی ہے وہ تفریح سے آیا میں گل متعدم کر رہے تھے کام کیا جن سکتا یہ بات جو ہے یہ مستغنی جو ہے جو اس طرح سے نہیں آتا اس کی اگر نہیں سیرت سمجھ کی تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں کہا دا گیا کہ آپ نے اس کی طرف سوچو نیتی اتنی وجہ سے ہو گیا وہ تو اصل لینا نہیں چاہتا تھا وہ ادھر خیال ہی نہیں کرنا چاہتا جو اس کو اپنے آپ کو مستقبل وہ اس کی احتیاط ہی نہیں سمجھتا جو احتیاط ہی, ہی نہیں چاہتا اگر وہ اس سے فائدہ نہیں ہو پاتا کیوں کہ اردا کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں وہ خود ذمہ دار ہے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو مستقبل راما من جا یش آیا ہوا یقینا سکھاؤ کہ تم یہ چاہتے ہو کہ وہ شخص جس طرح سے دل کی کشش سے خدا کا احساس لیے ہوئے نپک کر دوڑ کر میرے ساتھ آئے تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس سے بے اثلا ہی برت بے تمجو ہی برت اس سے کلو سلح نے تو ساری بات سوچی تم یہ چاہتے ہو مجھ سے کہ میں یہ کروں میں ہر یہ بات جانے والے جانتے کہ کندھا کا پار ہے کندا کتن یہ نہیں ہو سکتا نہ ممکن ہے جو تم سے مجھ سے چاہتے ایسا نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا ہے زندہ باد قرآن تو تمام مان لو انسانی کے لیے کھڑا ہوا تو کرتا ہے اس میں یہ تفریح کے یہ مالدار ہے یہ سردار ہے یہ سرغنہ ہے یہ غریب ہے یہ اندر ہے اس میں یہ تفریح کیا یہ تو سورج ہے جو بھی آخرے گا اس کو یہ روشنی دے دے گا اس میں غریب اور مالدار کی تفریح ہی نہیں ہے جن نہ ہو سکتا تم کمان شا کمان شاہ جاتا رہو جو بھی چاہتا ہے اس کے رسیت حاصل کرنا یہ نصیحت حاصل کر سکتا یہاں معیار یہ ہے نسیحت کون حاصل کرنا چاہتا ہے جو کرنا چاہتا ہے اس کا बंद नहीं نہیں کیے जो جو نہیں چاہتا ہے اس کو زبردستی اس کو اس طرح بلایا جاتا سامان کا ان آیات سے آپ سوچ لیجئے کہ قرآن کا کتنا بنیادی اصول ہمارے سامنے کھلا ہوا ضابطۂ حیات کا تھی انسانیت سے انسان اور انسان میں فرق نہیں پھر یہ تفریق جو تم چاہتے ہو کہ جو مالدار ہے سردنے ہیں سردار ہے بڑے بڑے لوگ ہیں میں خیال کروں وہ مستغنی کیوں, آپ کیوں نہ ہو کہ میں بلاؤں اور, اور یہ جو غریب لوگ جن کو دور کرتے کہ یہ غیر عرب ان کو فن کے بھی تم ان کو ضرورت کی سے دیکھتے ہو ان کی غربت اور اخلاق تمہارے لیے نفرت ہے یہ لوگ یہ جو چیز قرآن میں لکھا یہ کہا ہے ماجودی کا لاجیہ ہوں یا سمجھتا ہے ان کی خدم قیمت بھری چیز تو کیا جانے کہ یہ رات ہاتھ میں ملے ہوئے موتی ہیں یہ موتیوں کو تو کیا جانتا ہے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یعنی جماعت بندہ ماحول ان کے متعلق جس قدر شاندار میں تبریف کے اس سے نظر آتا ہے کہ ان کا مقام کتنا بڑھتا ہے ان سے کچھ کہا جا رہا ہے اس نمائندہ کی ان کے متعلق تو یہ کہہ رہا ہے یہ قابل نظر کیا بات کیا یاد علی بات خاصارا نے جہاں حکارت مانے گھر چلانی کے سر گرد یہ خبر دا کو حکارت نہیں آپ کے کسار کے اندر کتنے بڑے چاروار لکھتے میں چلے آ رہے تھے بعد آگے ان کے, کے ان کا مقام کیا تھا بعد میں اس کا مان ہی ہٹنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تشریف کو لے کر مجھے تو بہت لگ رہا ہوں عمر ہاں سر سا باہو بتانا ایک عمر زندگی بہت ان کا آپ بتائیے گا ہدایت زندگی ایک عمر تھا یہ بنانے تک ایک اچھے تک تازے اور روتی پھرتی ہے عشق جب کا نا کروں اس کے بعد کہیں جا کے بس میں عشق سے ایک آتا ہے انسان آسانی سے نہیں بن جاتا یہ بتایا گرام بہا میں نہیں تو میر میں بھی ہے اس کو اپنے فاص میں لیکن وہ بات نہیں بھائی کیا کہتا ہے مطلب کنہیں جالو پھرتا ہے پلک برسو تب آگ کے پردے سے انسان نکلتا ہے یہ انسان جو نکلے تھے کیا ارد کروں گا جیوان سے ہی تاریخ سامنے اس کائنات میں اتنا انقراد عظیم کسی اور قوم اور زمانے میں نہیں آیا جو ان آباروں نے برباد کیا جنہیں یہ لوگ کس نفرت کی نظا سے دیکھتے ہیں یہی غریب مزدور غلام یہی کوئی خبر کا کوئی سارت کا کوئی روم پر مزدور یہی سوچے یہ تو, تو اس ہے قرآن نے اس مقام پہ یہ جو کہا ہے, تجھے کیا بڑا انداز ہے کہ اپنے نسلی اور نسلی تفاق کے اوپر گھمنڈ میں نشے میں بدمست تجھے کیا پتا <تصف> انسان کیا ہوتا ہے تم ان کی قدر کیا جانے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی طرف سے توجہ ہٹا کے تم لوگوں کی طرف توجہ میں اس لیے کہ معد عورت رکھتے ہیں تفاقر کیا ہے آگے آتی ہے بس کے رکھتی ہے یہ نسبی اور نسبی تفاقر کو جو قرآن کہتا ہے آگے آتی ہے بس قرآن کے متعلق یہ ہم کہ یہ تو قیامت سب کے لیے تذکرہ ہر انسان کے لیے تذکرہ جس کا لوگ چاہے اس اور یہ لوگ ہیں منی سدنا جس چاہتے ہی نہیں ہیں تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں ان کے پیچھے بھیجیزہ من اتنی ہی آیا غور کر کے دیتی بات سمجھ میں آئی ہے ہے نہ قرآن کی منصق کسی کلّی تعلیم مطابق. کے, مطابق. ناؤ ناؤ کے مطابق ہے نہ نشیت خدا کے مطابق ہے نہ منصب اور عزم سے رساد کے مطابق ہے نہ صحابہ کے منصب کے مطابق کوئی شخص کوئی طرح کوئی شکا, کوئی اجتری کسی روایت کی ضرورت ہے نام معلوم کرنے کی حادثت نہیں कर جو है ہے قرآن کا وہ, انفادنے, بلان انفادنے وہ بیان کر رہی ہے کہ یہ مقصد ہے سمان کر بھی کرن کاز عجیب بات ہے تو جو چیزیں کسی طرح سے میں کہوں گا کسی زمانے میں چکو پیدا کرنے والی بھی ہوں ساتھ ان کو بھی صاف پیدا کرا جاتا پرانے کریم کے متعلق جو اور چکوب جہاں پیدا کیے گئے سازشوں سے کہ ایک یہ بھی تھا کہ یہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے زمانے میں جمع نہیں ہوا رساد معاف کا فریضہ یا قرآن دے قرآن نے یہ کہا کہ ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا محفوظ, کرنا محفوظ کرنا جمع کرنا نبیت کا فریضہ یہ تھا قرآن کو محفوظ کرنا قرآن کریم نے یہ ہے کہ کاتب تھے جو لکھتے تھے پھر قرآن کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضور کے زمانے میں وہاں مسجد نقوی کے اندر وہ جو امام جس کے ساتھ جاتا تھا وہ صحیح ماسٹر کاپی جسے کہتے ہیں وہ موجود قرآن میں یہ ہے کہ یہ یہ عام سے اور کاغذ پہ نہیں لکھا جاتا تھا کہ وہ سے ہوتے ہیں ہرم کی کھادوں سے لکھا جاتا ہے اس زمانے میں یہ اپارٹمنٹ جو تھا سب سے مضبوط لکھنے کا جو ذریعہ ہوتا تھا کاغذ کو رکن ہی کہیں گے کہیں گے وہ ہرم کی کھاد ہوتی تھی قرآن نے یہ کہا ہے رکن منظور اس پہ لکھا جاتا تھا اتنے قاتل لکھنے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لکھے ہوئے کو صحابہ کو بلا کے پڑھا کر خود پڑھ کر اس کی تعریف کر کے تصدیق کر کے پھر اس اس ایمان میں رکھتے تھے وہ جو ماسٹر پیس تھا وہاں سے یہ نقل کرتے تھے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں یہ کاپیاں نقل ہوتی تھی یہ نبی نبیت مسلم یہ چیزیں بھی موجود ہیں ہمارے تاریخ میں حضور نے کہا تھا کہ دوسرے ملکوں میں جایا کرو تو قرآن کا نسخہ اپنے ساتھ نہ لے جایا کرو ان کے نہ دشمن اس کی بےروتی کرے یا ضائع کر لے لے قرآن کے موجود کے حضور کی زندگی کے اندر یہ سارا کچھ تھا خود یہ چیز کے خدا نے اس کے جمع کرنے کا اور اس کو محفوظ رکھنے کا ذمہ لیا تھا یہی یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ ایک تاریر میں آئی ہوئی مدم چھوڑا کتاب مرتب چھوڑا کتاب اور کتاب کو عربی زبان میں کہتے ہی اس کو کہ جو اور جمع کر کے اور اس میں وہ پھر دوہے تک چلا ڈالتے تھے اس قسم کی جن تازی رازما مسلمانوں میں نہیں ہوتی وہ اب بھی یہ ہوتا ہے یہ بڑے بڑے آپ کے اندر وہ ہوتے ہیں کچھ لوہے کا چلا ہوتا ہے لوہے کا چلا ڈالتے تھے تو یہ اور قرآن کٹھا کتاب اور پھر اس کے خلاف کر رہا تھا یہ برف برف کا بھی جمع ہی نہیں ہوا تھا روم کے زمانے میں ہڈیوں پہ تھا فرور کے پتوں پہ تھا اور پھر مہاج اللہ وہ جو آئے کہہ رہے ہیں رجن کی دو آئے تھے کجور کے پتوں پہ کٹھی ہوئی تھی اور روزت عائشہ نے کہا کہ وہ میری بکری کھا گئی اور پھر ملی نہیں وہی جی ایک ہی جگہ تھی نا کھجور کے پتوں سے اور کھجور کا پتہ اس طرح رکھا ہوا تھا کہ بکری آئے اور کھا جائے اور جب وہ کھا گئی تو بکری کو پسا لیا گیا تو معاملہ ختم میں خدمے یعنی وہ دو آئے تھے اس کے بعد ملی نہیں ہیں اتنی بڑی سازش قرآن کے خلاف ہوئی ہوئی عزیزہ نے من یہ سب آپ کے ہاں کی روایات کی کتابوں میں اور کے اندر کہ یہ قرآن کی یہ تحقیق بنا دیتی یہ شکور ڈال کے لیے کتاب نے پڑھائی اور تجری جمع کی ہے دیتی ہے کہ کوئی حضرت ابو اب صدیق کے زمانے میں یہ جمع ہوا سارا اور حضرت عثمان کے متعلق جامعہ قرآن یعنی وہ کاب عثمان کا ملانے کے لیے جامعہ قرآن نہ آپ یعنی پہلے کہ قرآن جمع نہیں ہوا تھا انہوں نے جمع کیا اور یہ بھی آپ کے یہاں کتاب المتاث ہے میں ناخت کا یہ بھی روایات میں ہے کہ جو خود حضرت عثمان نے جمع کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ میں بھی غلطیاں رہ گئی ان سے کہا کہ غلطیاں رہ گئی تو انہوں نے کہا کہ پڑھنے والے کو درست کر دے گی یہ خدا کی کتاب کے ساتھ ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے مقررہ بن مرقو اکثے کے اندر ہے یہ قرآن خود صحف ہے صحیفہ تو کہتے ہی نہیں تسم کے شعیفے کے اندر ہے مکرم ہے مرحو ہے متحر ہے اللہ, اللہ برطران کی عزمت وہ بہت رسطوں والا ہے بہت رامت والا ہے بابر با عزت یہ کریے یہ ایسی یہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے لکھا جاتا ہے لکھا دیا ہے یہ بے موسم سفر ہے سفرتن بے داغ دن کے کردار ہے کی رکھتے ہیں سفرتنگ چراون برارتن عربی زبان میں کرم کا نف جو ہے ہر قسم کی عزت اور تفیل اور بلندی اور رشوت کے لیے استعمال ہوتا ہے چراون صرف برارتن ہر قسم کے اثرات سے آزاد یہ تھے جن کے ہاتھوں سے قرآن کہتا ہے یہ خدا کہتا ہے کہ یہ قرآن لکھا جاتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی متمن ہوتا تھا لکھا جاتا تھا لکھنے والوں کی خدا نے یہ صفات بتائی ہیں ایسے لکھنے والے موجود تھے سدھا خود کہتا میرا ذمہ تھا اس کو جمع کرانا لکھانا اور اس کو محفوظ رکھنا یہ قرآن کے مطابق اگست آئے سولہ تک ابھی کا نمبر سترہ سے ہم آج نام